بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد معزز حاضرين كرام قرآن الكريم لنسبة جو بھی مجلس منعقد کی جاتی ہے وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدر اور منزلت ہوتی ہے ان مجالس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتیں خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت کے فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں آج کی یہ مجلس بھی بڑی بابرکت ہے خصوصاً کیونکہ اس میں اہل قرآن جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اہل, القرآن هم اہل اللہ و کہ اہل قرآن اللہ تعالی کے خصوصی دوست ہیں اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم رکمن قرآر تو جو بھی قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے امت میں اس کا جو مقام ہے وہ اس حدیث سے بالکل ظاہر ہے کہ امت کے بہترین افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں تک حفاظِ کرام اور حفظ کا موضوع ہے تو اس کے سلسلے میں تو الحمد حفظ کی اہمیت اور حفظ کے فضائل اور حفاظ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور حفاظ کرام کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے اور کن باتوں سے ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس طرح کی بہت ساری تفصیلات الحمدللہ استاد مکرم حضرت مفتی محمود صاحب دام ابرکات کے بیان میں تفصیل سے آ چکی مجھے جو مضمون پر بات کرنی ہے اس کا تعلق خاص طور سے حفظ سے ہے اور حفظ کے طریقوں وغیرہ سے اور دوسرا مضمون ہے متشابہات القرآن میں نے سوچا کہ وقت بھی مختصر ہے اور اگر اس مضمون پر ارتجالاً بات کی جاوے تو وقت بھی کافی طویل ہو جائے گا اور بات بھی شاید مضمون کے دائرے سے باہر چلی جاوے اس لیے میں نے سوچا کہ لکھ کر آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں وہ پیش کر دوں ظاہر ہے لکھ کر پڑھنے میں وہ بات نہیں ہوگی جو تقریر اور بیان میں ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ بہر حال فائدے سے خالی نہیں ہوگا میں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اپنے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور زمانے نزول سے قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے ان نح ظل ذکر و ان ن الحافون <تصفيق> یعنی بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں یہ خصوصیت صرف قرآن کریم کو حاصل ہے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اس کی حفاظت کی جملہ شکلوں میں ایک شکل یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں افراد کو قرآن مجید کے الفاظ و کلمات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت بخشی بلکہ بعد مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ ان ن الحافن میں کہ اس میں خود حفاظ قرآن کی حفاظت اور ان کی بقا بھی مراد ہے یعنی قرآن کریم کی حفاظت حفاظ کے ذریعے کی گئی اور خود حفاظ کی حفاظت بھی قرآن کریم کی برکت سے کی گئی سینوں میں محفوظ یعنی قرآن کریم کے سینوں میں محفوظ ہونے کا تعلق قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے یاد کرنے کو آسان کر دیا ارشاد باری ہے ولقد یسر القرآن ذکر مفسرین کرام نے ذکر کے متعدد معانی ذکر کیے ہیں ان میں ایک معنی یہ بھی ہے ذکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کرنے کو آسان کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا یاد کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی اس کا سینوں سے نکل جانا اور بھول جانا بھی مشکل نہیں ہے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تاحد القرآن لہو رق و لہا و فی روایت لہو اشدینا مِن مِن <عُقُلِهَا> یعنی قرآن کریم کی خبر گیری کرتے رہو کیونکہ وہ سینوں سے نکلنے میں بنسبت نسبت اونٹوں کے اپنی رسیوں سے زیادہ جلدی نکل جانے والا ہے یعنی جتنی تیزی سے اونٹ اگر رسی کو ڈھیلی پاتا ہے اور وہ بھاگ نکلتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز قرآن کریم اگر اس کی خبر گیری نہیں کی گئی اس کا دور نہیں کیا گیا اس کے پڑھنے کا سننے سنانے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو سینوں سے وہ بہت تیزی سے نکل جاتا ہے انسان کا کسی بات کو بھول جانا انسان کا کسی بات کو بھول جانا ایک طبعی اور فطری امر ہے جو اس کی سرشت اور فطرت میں موجود ہے کہا جاتا ہے الانسان مرکب و النسیان اور کہا گیا کہ اول اناسن اول الناس یعنی سب سے پہلا بھول جانے والا انسان سب سے پہلا انسان ہے اس سے مراد حضرت آدم نبینا نبی سلاۃ والسلام تو انسان پر نسیان پاری ہونا بھول جانا یہ غیر اختیاری امر ہے لے کہ وہ فطرت میں موجود ہے اس لیے شریعت نے بھول جانے کو گناہ شمار نہیں کیا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے رفیعان امتی القا اوون یعنی میری امت سے چوب جانے اور بھول جانے کا گناہ معاف کر دیا گیا لیکن دنیا کیونکہ دارالاسباب ہے تو انسان اگر ایسے اسباب اختیار کر سکتا ہو جس سے وہ خپا ونسیان سے بچ سکتا ہو جسے قرآن پاک کے حق میں اس کا دور کرنا پابندی سے جس کی طرف حدیث مذکور میں تعاہدو کا لفظ مشیر ہے پھر وہ سبب کو اختیار نہ کرے اور غفلت اور سستی سے کام لے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی اور نسیان پر مواخذہ ہوگا قرآن کریم کے یاد کرنے کے بعد بھلا دینے کو حدیث میں سخت ترین گناہ شمار کیا گیا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی صورت یا آیت یاد کسی نے کوئی صورت یا آیت یاد کرنے کے بعد بھلا دی ہو تو اس مواخذے سے یعنی نسیان القرآن قرآن کریم کے بھول جانے کے مواخذے سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے وہ ہے کہ دور کر کے دوبارہ اس کے حفظ کو پختہ کیا جاوے اور فرض کرام کو حفظ کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں دو باتیں اہم ہیں ایک تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نسیان القرآن یعنی قرآن کریم کو یاد کر کر پھر اس کو بھول جانا اور دوسری بات ہے متشابہات القرآن یعنی وہ آیات تامہ یا اجزاء آیات جو ایک سے زائد بار قرآن کریم میں دہرائے گئے الفاظ کے اتفاق کے ساتھ یا قدر اختلاف کے ساتھ جن میں حفاظ کو مشابہت لگ کر غلطی جانے کا امکان ہوتا ہے آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع بحث بھی یہی دو باتیں ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند مفید باتیں آ جائیں جو مشکلات حل کرنے میں معین اور مددگار ہوں پہلی بات نسان القرآن یاد کیا ہوا بھول جانا یہ بہت سے حفاظ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا سمجھ لینا حفاظ قرآن کے لیے کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو حدیث بالا میں ایک اہم وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ ہے اس کے دور کی نگرانی کی طرف سے غفلت برتنا قرآن کریم کے دور کی نگرانی کی طرف سے غفلت برتنا یہ سبب بنتا ہے نسیان القرآن کا لیکن نسیان کو سمجھنے کے لیے یعنی قرآن کریم کو بھول جانے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو نفس سے حفظ کو سمجھنا ضروری ہے یعنی حفظ کیا ہے اور حفظ کا کام کیسے ہوتا ہے اور حفظ کے دوران کہاں کہاں ہم سے کوتا ہی واقع ہوتی ہے جس کی بنا پر ہمارا حفظ متاثر ہوتا ہے اور پختہ نہیں ہوتا دیرپا نہیں ہوتا تو آئیے اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ یاد کرنے کی چیز جو بھی چیز ہم یاد کریں اگر وہ چیز از قبیل الفاظ و کلمات ہو جو چیز ہم یاد کر رہے ہیں وہ الفاظ و کلمات کی شکل میں ہو جیسا کہ قرآن کریم کا معاملہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے حفظ کرنے کا کام چار مرحلوں میں پورا ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ ان کا یاد کرنا چار کاموں کا مجموعہ ہے تسجیل تفبیت تخزین اور استرجاع یہ چار کام اگر ان کے اصول و ضوابط کے مطابق انجام دیے جائیں تو حفظ حفظ پختہ ہوگا دیرپا ہوگا اور بھول جانے کی دشواریوں سے حد دل امکان محفوظ رہے گا اللہ تعالی نے انسانی دماغ میں تیس سے زائد طاقتیں رکھی ہیں یا تیس سے زائد طاقتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہے ہمارا یہ دماغ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تیس سے زائد طاقتیں رکھی ہے مثال کے طور پر ایک طاقت ہے تعارف یعنی کسی چیز کو پہچاننا ایک ہے تنبہ یعنی کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر چوکن نہ ہونا ایک ہے تصور یعنی کسی چیز کی صورت اور شکل کو خیال میں لانا ایک طاقت ہے ترکیب دو باتوں کو جوڑنا ایک ہے تصنیف غیر مرتب غیر مرتب چیزوں کو ترتیب دینا دماغ کے ذریعے ایک ہے تحلیل, تحلیل یعنی تجزیہ کرنا ایک ہے تحلیل یعنی کسی چیز کی وجہ اور سبب معلوم کرنا ایک ہے تخمین اندازہ لگانا ایک ہے مقارنہ جس کو ہم کمپیر کرنا بولتے ہیں اسی طرح فہم سمجھنا استنتاج کسی چیز سے نتیجہ نکالنا ایک ہے قرار یعنی ایک پختہ رائے طے کرنا ایک طاقت ہے حکم یعنی فیصلہ سادل کرنا اور ایک طاقت جس پر ہر ایک ہم میں سے عمل کرتا ہے وہ تحدث بولنا بولنا بھی ذہنی ایک طاقت اور ایک صلاحیت ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارے ذہن میں رکھی ہے آخری تو یہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہے اس میں سے ایک صلاحیت ہے حفظ یعنی یاد کرنا پھر ہر انسان کا ذہن اور اس کا حافظہ قوت کے اعتبار سے اور نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے قوت حافظہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے اور نوعیت کے اعتبار سے بھی حافظہ مختلف ہوتا ہے کسی کا حافظہ سمعیہ ہوتا ہے سمعیہ کے معنی ہے وہ سن کر جلدی یاد کر لیتا ہے کسی کا حافظہ بصریہ ہوتا ہے یعنی دیکھ کر جلدی یاد کرتا ہے تو حفظ سراسر ایک ذہنی اور دماغی کام ہے ہم جب کوئی بھی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ چیز ذہن تک ہمارے حواس کے ذریعے پہنچتی ہے الفاظ و کلمات جملے اور تعابیر کے لیے حواس سے خمسہ میں سے خصوصی طور پر کان اور آنکھ مستعمل ہوتے ہیں یاد کرنے میں حواس سے خمسہ میں سے پانچ حواس جو اللہ تعالی نے انسان کو آتا کی ہیں اس میں سے دو حواس یاد کرنے میں استعمال ہوتی ہے ایک تو کان اور دوسرے آنکھ جب کان کے ذریعے ہم کوئی بات سنتے ہیں یا آنکھ سے دیکھتے ہیں یا زبان سے اس کو بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس بات کا عکس ہمارے حافظے یعنی ہمارے میموری کے ظاہری حصے پر نوٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ جب ہم کمپیوٹر پر کوئی چیز لکھتے ہیں تو اسکرین پر لکھے ہوئے حروف ہمیں نظر آتے ہیں شروع حفظ کرنے کا جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو جو چیز ہم یاد کر رہے ہیں وہ چیز اسکرین کے اوپر عارضی ہمارے یعنی ذہن کے اوپر عارضی طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ چیز جیسا کہ اسکرین کے اوپر حروف ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں اگر اچانک لائٹ چلی جاؤ بجلی چلی جاوے تو وہ سب غائب ہو جاتا ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہو تو اسی طرح جب ہم حفظ کا کام شروع کرتے ہیں تو شروع شروع وہ چیز وہ الفاظ اور وہ کلمات کا عکس ہمارے ذہن پر عارضی طور پر ظاہر ہوتا ہے اس کو تسجیل بولتے ہیں اوپر جو حفظ کے چار کام ذکر کیے گئے تو یہ پہلا کام جو ہوا اس کو تسجیل بولتے ہیں یعنی ریکارڈ کرنا کسی چیز کو لکھنا نوٹ کرنا یہ حفظ کا پہلا مرحلہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس مرحلے کی باتیں ذہن سے بہت جلدی نکل جاتی ہیں پھر اگر ہم اس بات کو کئی بار رٹ لیں دوہرا لیں تو وہ بات دوسرے مرحلے دوسرے اسٹیپ میں منتقل ہو کر مرحلے تثبیت میں پہنچ جاتی ہے یعنی وہ بات پکی ہو جاتی ہے جم جاتی ہے اس کا نقش پختہ ہو جاتا ہے جیسے اسکرین پر ظاہر ہونے والی کتابت کو اگر ہم محفوظ کر لیں سیو کر لیں تو جو فائل ہم سیو کر لیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم وقتاً فوقتاً ان باتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں پابندی سے اس کا دور کرتے رہیں تو وہ باتیں حافظہ اینیمیمری میں مرحلہ تخزین میں پہنچ جاتی ہے اور یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے یعنی اسٹوک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مٹ جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یہ تین یہ تین مرحلے تو محفوظات یعنی یاد کرنے کی باتوں کو ذہن کی طرف درآمد کرنے کے ہیں اندر کی طرف لے جانے کے یہ تین مرحلے ہیں اور چوتھا مرحلہ جو ہے اس کو استرجاع اور استداف کہتے ہیں یعنی یاد کی ہوئی چیز کو برآمد کرنا سنانا بولنا الفاظ میں ظاہر کرنا حافظے سے باہر کی طرف لے آنا بول کر یا لکھ کر یہ مرحلہ یعنی استدعاء اور استرجاع یعنی جو چیز اندر ہے اس کو باہر لانے کا جو مرحلہ ہے فرماتے ہیں کہ پچھلے مرحلوں پر اعتماد کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے یعنی یاد کی ہوئی چیز جس مرحلے میں ہوگی اگر تسلیل کے مرحلے میں ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا دوبارہ ظاہر کرنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا بہت وہ بات ہلکی سی ہوتی ہے اور اگر دوسرے مرحلے میں ہے تو اس سے زیادہ مضبوط ہوگی اور اگر مرحلے تخذیل میں پہنچ چکی ہے تو اس کا دوبارہ لوٹانا بہت آسان ہوتا ہے تو حفظ کا جو پہلا کام ہے وہ ہے تسجیل جب ہم قرآن شریف لے کر نیا سبق یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم حفظ کا پہلا کام تصدیل شروع کرتے ہیں اس مرحلے میں چند باتوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں اگر ان باتوں کی رعایت کریں تو حفظ کا کام مضبوط ہوگا اور جلدی بھول جانے کے اندیشے سے محفوظ رہے گا یہاں سے ذرا غور سے اور دھیان سے بات سنیں جب ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ تسجیل کا کام شروع ہو رہا ہے اس میں چند باتوں کا ہم لحاظ رکھیں تو ہمارا حفظ کا جو کام ہے وہ مضبوط ہوگا پہلی بات جو ہے تصحیح تلاوت یہ بہت اہم ہے کہ جو بھی چیز ہم یاد کریں اس کا تلفظ صحیح کر لیں تاکہ اس کے پڑھنے میں کوئی زبر زیر وغیرہ کی غلطی باقی نہ رہ جائے کیونکہ جو چیز ایک بار غلط یاد ہو جاتی ہے تو اس کی تصریح کرنے کے لیے ہم کو الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے بہت سے حفاظ کو ہر سال ایک ہی غلطی جاتی ہے بار بار بتانے کے باوجود وہ غلطی ذہن سے مٹتی نہیں ہے کیوں کہ پہلی بار جب یاد کیا تھا اور اس کو بہت مرتبہ رٹا تھا تو وہ مضبوطی کے ساتھ ذہن میں جم گئی تو گویا کہ وہ غلطی جو اس سے ہوئی کہ اس نے تصحیح نہیں کی صحیح اچھی طرح سے پڑھنے کی محنت شروع میں نہیں کری تو وہ چیز ذہن میں جم گئی تو اساتذہ بھی اس بات کو معمولی نہ سمجھیں بعض اساتذہ نیا سبق صرف نشان لگا کر دے دیتے کہ یہاں سے یہاں تک یاد کر کے لانا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ طالب علم کو ایک بار پڑھ کر سنا دے یا اس سے سبق سن لے تاکہ اغلاط کی طرف سے اطمینان ہو جائے یہ پہلا کام ہے جو کرنا چاہیے تصحیح تلاوچ دوسرا جو کام کرنا چاہیے یاد کرنے کے سلسلے میں وہ ہے ترکیز, ترکیز ترکیز کے معنی پوری توجہ اور پورے دھیان سے یاد کرنا ذہن اگر دوسرے شواغل اور سوارف سے خالی نہیں ہو مشغول ہو تو بے دہانی اور غفلت کے ساتھ کیا ہوا یا یاد کیا ہوا بہت جلدی ذہن سے غائب ہو جائے گا بے دہانی میں جو بات یاد کی جاتی ہے غفلت کے ماحول میں یاد کی جاتی ہے وہ ذہن میں بہت دیر تک نہیں رہتی ہے غائب ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ذہن تھکا ہوا ہو ذہن کو راحت نہ ہو یاد کرنے کی طرف رغبت نہ ہو پوری پوری یا اور کوئی بات اس کی توجہ میں خلل ڈالنے والی ہو جیسے خوف و قلق ہے کسی چیز سے اندیشہ ہے انسان سہما ہوا ہے ڈرا ہوا ہے کسی چیز کا ٹینشن ہے دماغ کے اوپر تو یاد کرنے کا کام اچھی طرح نہیں ہوگا بعض اساتذہ ڈرا دھمکا کر مار پیٹ کر یاد کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے طالب علم سبق یاد کر لے گا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی ذہن میں محفوظ نہیں رہتی اس لیے کہ طالب علم ٹینشن میں ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے استاذ کے مارنے کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی اسی طرح عین امتحان کے وقت ہنگامی طور پر ہم جو تیاریاں کرتے ہیں امتحان سے تین دن پہلے لگ جاتے ہیں دن رات چوبیس گھنٹے یاد کرنے میں تو یہ جو ہنگامی طور پر ہم نے کیا یاد کرنے کا کام امتحان کے بعد وہ ساری محنت کوئی نتیجہ نہیں دیتی ہے امتحان کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہم نے محنت کر کر یاد کی ہوتی ہے وہ سب غائب ہو جاتی ہے تاکہ نسیان کے نظر ہو جاتی ہے تیسرا کام جو کرنا چاہیے یاد کرنے کے دوران وہ ہے اونچی آواز میں پڑنا جو چیز یاد کرنی ہے اس کو اونچی آواز میں پڑنی چاہیے تاکہ کان کے ذریعے آواز حافظے تک پہنچ جائے ہماری یادداشت تک کان کے ذریعے وہ بات پہنچ جائے بعد طلبا قرآن شریف کو کھول کر تکتے رہتے ہیں اور من من میں پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دیر تک بیٹھا ہے تکتا رہتا ہے آیات کو اور کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی ان کو یاد بھی نہیں ہوتا اور نہ یاد کیا ہوا پختگی پکڑتا ہے اسی طرح پڑھنے کے ساتھ سبق دوسروں سے سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے بہت آسانی سے ہم اس میں کوئی کسی بھی قاری کا قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر لیں اور جب بھی ہم سبق یاد کریں تو ان آیات کو اس کے ذریعے کئی بار سن لیں تو یہ سننے کا دوسروں سے ہم اہتمام کریں گے تو سماعت اور بصارت ہم نے دیکھ کر جو پڑھا اور جو سنا دونوں کا استعمال ہو کر حفظ کو تقویت ملے گی شاید اسی وجہ سے نمازوں میں بھی ہم کو خاموش رہ کر امام صاحب کی قراض سننے کی ہدایت دی گئی کہ جو انسان دھیان سے خاموش رہ کر قاری صاحب کی اور امام صاحب کی قراض سنے گا انشاءاللہ اللہ اس کو بھی وہ آیات جو پڑھی گئی وہ یاد ہو جائے گی چوتھا کام جو کرنا چاہیے تقرار کے دوران دیکھ کر پڑھنے اور ذاتی میں توازن کسی بھی چیز کے یاد کرنے کے لیے اس چیز کا رٹنا اور دہرانا نہ گزیرے اس کے بغیر یاد ہونا ممکن نہیں ہے یعنی کوئی بھی چیز رٹے بغیر ہمیں کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتی تو یاد کرنے کی چیز رٹتے ہوئے اپنے حافظے کی نوعیت ملحوظ رکھنی چاہیے اوپر عرض کیا گیا کہ ہر ایک کا حافظہ الگ الگ ہوتا ہے کسی کا حافظہ سمعیہ ہوتا ہے یعنی سن کر جلدی یاد کر لیتا ہے کسی کا بصریہ ہوتا ہے دیکھ کر جلدی یاد کر لیتا ہے ہر ایک اپنے بارے میں تجربہ کر کے یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر جلدی یاد ہوتا ہے یا سن کر یاد ہوتا ہے لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ حفاظ تسمیع ذاتی یعنی خود کو سنانے کا تناسب زیادہ رکھتے ہیں جب وہ یاد کرنے بیٹھتے ہیں اور ایک آیت کو مثلاً رٹ رہے ہیں تو منہ پر پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی مقدار زیادہ کرتے ہیں ایک دو بار دیکھ کر پڑھنے پر اتفاق کرتے ہیں اور پھر منہ پر پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے کے مقدار زیادہ رکھنی چاہیے آیت جب ہم یاد کریں تو قرآن شریف میں دیکھ کر اس آیت کو پڑھنے کی جو مقدار ہے جتنی مرتبہ ہم پڑھیں وہ زیادہ ہونی چاہیے موبر پر لوٹانے کے مقابلے میں مثلا دس مرتبہ رکھنے کے دوران پانچ چھ مرتبہ دیکھ کر غور سے پڑھیں تاکہ الفاظ کا عکس ذہن پر نقش ہو جائے انسان کی آخ کیمرے کا کام کرتی ہے اور تین چار مرتبہ موہرا لے دیکھ کر پڑھنے کی مقدار میں اضافہ اس لیے کیا گیا کہ دیکھ کر پڑھنے کے دوران آواز کان میں پڑھتی رہتی ہے جب ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں تو ہماری آواز کان میں تو پہنچتی رہتی ہے جس سے سماعت کو اس کا حصہ بھرپور ملتا رہتا ہے جبکہ ایک دو بار دیکھ کر پڑھنے میں بصارت کا حصہ ناقص رہ جاتا ہے پانچویں بات جس کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے یاد کرنے کے دوران وہ ہے رقط الات حفاظ کے یہاں یاد کرنے کا جو معہود طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی آیت کو پوری یا بڑی آیت کے کئی حصے کر کر ایک حصے کو کئی بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ اس کی یاد ہو جانے کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے پھر دوسرے حصے کا تکرار اسی طرح کرتے ہیں پھر یاد ہو جانے کے بعد اس کو پہلے حصے کے ساتھ ملا کر کئی بار پڑھتے ہیں جس سے آیت کے اجزاء مربوط ہو جاتے ہیں الگ الگ حصوں میں جو کئی بار رٹا اس کو پھر ملا کر پڑھتے ہیں جس سے آیت کے جو الگ الگ اجزاء ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں اور وہ حفظ مربوط ہوتا ہے لیکن آیت کے اختتام پر دوسری آیت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک آیت یاد ہو گئی تو فوراً دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں اس میں ایک کمی یہ رہ جاتی ہے کہ پچھلی آیت کے آخری حصے کو اگلی آیت کے ابتدائی حصے سے ملا کر دہراتے نہیں ہیں مثلا وز قرفل کی طبرحیم وز قرفل کی طبرحیم کئی مرتبہ رٹا یاد ہو گیا ان سدی قوی اس کو کئی بار رٹا یاد ہو گیا پھر دونوں کو ملایا یاد ہو گئی آیت تو فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں <عَبَدِي> کرنا ہی چاہیے کہ <النَّبِيَّن> <عَبَد> رٹے یہ دونوں حصوں کو ملا کر یعنی پچھلی آیت کا آخری حصہ اور اگلی آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو ملا کر رٹیں اس سے حفظ آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور جو بار بار تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد آئندہ آنے والی آیت ہم کو یاد نہیں آتی کہ اس کے بعد کیا ہے تو اس یہ کمی حفظ کے دوران رہ جاتی ہے اس لیے کہ ہم نے الگ الگ الگ, الگ, الگ آیتیں یاد کی ہے آیتوں کو جوڑا نہیں تو یہ اس کی طرف کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس میں دو دشواریاں پیش آتی ہے اس طرح سے کرنے سے الگ الگ آیات یاد کرنے میں دو دشواریاں ہوتی ایک تو آیت پوری ہونے پر اگلی آیت یاد نہیں آتی اور دوسری دشواری آیت کے آخری لفظ کا اعراب معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے تراویح وغیرہ میں آیات ملانے میں حفاظ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں آیت کے اخیر میں اعراب کیا ہے رفا ہے کہ نصب ہے کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یاد کرنے کے دوران آخری آ... آیت کے آخری حصے کو ماں بعد والی آیت کے ابتدائی حصے سے ملا کر اچھی طرح سے رٹا نہیں اگر وہ کر لیتے تو ہم کو آیت کے آخری لفظ کا اعراب بھی یاد ہو جاتا جس طرح کہ آیت کے درمیان جتنے الفاظ ہیں وہ ہمیں یاد ہیں تو آیت کا آخری لفظ بھی ہم کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا تو ان دونوں کا حل یہ ہے کہ یاد کرتے وقت جس طرح آیت کے مختلف حصوں کو ملا کر رٹا جاتا ہے اسی طرح آیت کے آخری حصے کو ماں بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کے ساتھ ملا کر بھی کئی بار دہرا لینا چاہیے یہ ہو گیا پہلا کام تسجیل کا دوسرا کام ہے تثبیت حفظ یعنی حفظ کو مضبوط کرنا جمانا اہل تجربہ کہتے ہیں کہ جو بھی نئی بات ہم سیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں یا یا یاد کرتے ہیں اس کے بھول جانے کی رفتار پہلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً اسی فیصد کے برابر ہوتی ہے یہ بہت اہم بات ہے جو بھی چیز ہم یاد کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو پہلے چوبیس گھنٹے میں اس چیز کے بھولنے کی جو رفتار ہے وہ اسی فیصد ہوتی ہے یعنی اسی فیصد ہم یاد کیا ہوا پہلے چوبیس گھنٹے میں بھول جاتے ہیں گویا کہ یہ دماغ کا ایک قانون ہے ہمارے ذہن کا ایک قانون ہے جو کام کرتا ہے پھر دوسرے دن بھولنے کی رفتار میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد پھر ہمارے حافظے میں ٹھہراؤ آتا ہے اور بھولنے کی رفتار میں کافی کمی آ جاتی ہے اس قانون کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ نئے سبق کا دوسرے دن خوب تکرار ہو تاکہ حز میں جماؤ پیدا ہو ورنہ وہ بہت جلدی ذہن سے نکل جائے گا یا اس کا عکس مزمحل ہو جائے گا بہت سے اساتذہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ کل تو یاد کر کر سنائے اور آج بھول گیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی ہوئی حالانکہ وہ ایک طبیعی چیز ہے کہ کل کا یاد کیا ہوا چوبیس گھنٹے کے دوران خود بخود نکل جاتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے کیا کرنا ہے کہ دوسرے دن اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ خوب نئے سبق کا تکرار کر لیں اور تکرار بھی مقدار کثیر میں کرنی چاہیے تاکہ وہ چیز حافظے میں جم جائے اسی کو تثبیت کہا گیا بعض اہل علم تثبیت حفظ کے لیے پچاس مرتبہ یا اس سے زائد دہرانے کا مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے حفظ کو پختہ کرنا ہے اور اور حافظے میں اور ذہن میں اور یادداشت میں اس کو اچھی طرح سے جمانا ہے تو ہر آیت کو پچاس مرتبہ دوہرا لو بعض بعض لوگ سو مرتبہ کہتے ہیں سو مرتبہ دوہرا لو نورالا نور اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز تین سو سے پانچ سو مرتبہ دوہرا لی جائے تو وہ زندگی بھر پھر حافظے سے کبھی نہیں نکلتی ہمارے حفظ کے درجات میں سبق پارہ سنانے کا جو طریقہ ہے یعنی سات سبق یا اس سے زائد مقدار جو ہے روزانہ سنانے کی وہ تثبیت تحز میں کچھ حد تک معاون ضرور ہے وہ تثبیت حز میں کچھ حد تک معاون ضرور ہے لیکن ناکافی ہے یعنی yani, معمول ہے وہ ناکافی ہے کیونکہ دن میں ایک بار سنانے سے پختگی نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے کہ طالب علم کو دوسرے دن پچھلے سبق کی ہر آیت کو کم از کم بیس پچیس مرتبہ دہرانے کا پابند بنایا جائے سبق پارا گویا کہ, ان کا یہ ہو کہ ہر آیت کو پچیس مرتبہ اور چار, چار پانچ مرتبہ اس سے سبق پکا سن لیا جائے ہم سبق پارے کے ساتھ ایک ہی مرتبہ سناتے ہیں لیکن کرنا ہی چاہیے کہ نیا سبق جو ہم نے یاد کر کر سنایا دوسرے دن وہ تین چار مرتبہ پکا سنانا چاہیے تو اس طرح سے امید کے حد اطمینان تک وہ سبق حافظ میں ثبت ہو جائے گا اور اس طرح سے حفظ کا دوسرا کام یعنی تصویط حفظ پورا ہو جائے گا تیسرا کام ہے تخزین تخزین حفظ آموختہ سنانے سے اور اس کو اس کا مذاکرہ پابندی سے کرنے سے ہوتا ہے حدیث پاک میں تاحد القرآن سے اس کو تعبیر کیا گیا حدیث میں جو تاحد حاد القرآن کہا گیا اس سے مراد یہی ہے کہ جو چیز یاد کر لی ہے اس کو وقتاً فوقتاً دہرائی جا اس کا مذاکرہ کیا جائے تو دور جتنی کثرت سے اور بڑی مقدار میں کیا جائے گا اتنا ہی حفظ پختہ ہوتا چلا جائے گا بعض طلبا آمختہ سنانے میں سسٹی کرتے ہیں اور جی چوراتے ہیں بعض لوگ آموکھتا پاؤ پارا سناتے ہیں اس طرح سے حفظ کمزور ہوتا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کچھ کر رہا ہوں حالانکہ آپ اپنے ہفس کو ضائع کر رہے ہیں آموکھتے کی مقدار جتنی آپ کم کرتے جاؤ گے جی چرا نے کی وجہ سے یا آپ کو بھاری پڑا ہے یاد کرنا تو اس سے آپ کے ہفس کو زد لگے گی اور حفظ متاثر ہوتا چلا جائے گا تو آموختے کی اور دور کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے اس میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے ورنہ حفظ کچا ہوتا چلا جائے گا اور پھر جب بھی ہم آموختہ سنانے بیٹھے بیٹھیں گے تو ہم کو دوبارہ اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور آج یہی یہ ہو رہا ہے کہ روزانہ طلبا آموختہ یاد کرتے ہیں استاد بار بار بلاتا ہے کہ چلو بھائی سناؤ سناؤ تو ابھی کہتے ہیں تھوڑا باقی تھوڑا باقی ہے تھوڑا یاد کرنے کا رہ گیا یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ روزانہ جو آموختہ سنانے کی مقدار ہے وہ بہت کم ہے پاؤ پا رہا ہے دو رکو ہیں ایک سورت ہے چھوٹی سی تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اہل تجربہ کا کہنا یہ ہے کہ حافظ کو ایک پارا پورا ہونے تک ایک شروع کیا ایک پارا پورا ہو جائے تو روزانہ پوری مقدار دور کی سنانی چاہیے روزانہ دور کی مقدار کیا ہو وہ پورا پارا جو یاد ہوا دو پارے سے پانچ پارے تک آدھے پارے سے کم آمختہ نہیں ہونا چاہیے اور چھ سے دس تک پونا پارا یومیہ دس سے پندرہ تک دیڑ پارا پندرہ سے بیس تک روزانہ دو پارے سنانے چاہیے اور اس کے اوپر ڈھائی پھر تین پارے تک روزانہ دور اگر سنائیں گے تو ہماری جو مقدار محفوظہ ہے وہ بہت پختہ ہو جائے گی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پوری مقدار محفوظ جو ہے وہ کم از کم دس دن کے دوران مکمل ہو جانی چاہیے ہم نے جتنا بھی قرآن کریم یاد کیا ہے ہم کوشش کریں کہ دس دن کے دوران پورا ہم ایک بار سنا دیں یہ ترتیب بہت اچھی ہے میں ہم کرتے جائیں اتنا ہی ہمارا حفظ متاثر ہوتا جائے گا کثرت سے دور کرنے سے حفظ مرحلے تخزین تک پہنچ کر اس میں جماؤں اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے پھر بھولنے کی رفتار بہت دھیمی ہو جاتی ہے اور ہر وقت تیاری کرنے کی اور سنانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی اور ہر وقت تیاری کرنے کی اور سنانے سے پہلے دیکھنے کی زحمت نہیں کرنے پڑتی ہمارے ایک استاد تھے مکہ مکرمہ میں وہ ہمیں کہتے تھے کہ روزانہ بغیر دیکھے تیت پارے سناؤ ارے جیسے آؤ تین باریں سنا دو بغیر دیکھے الحمدللہ ہم نے اس طرح سے کیا تو آج حفظ ہمارا پختہ ہے رمضان میں بھی دور کرنے کی کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی میں روزانہ ایک مرتبہ مغرب کے بعد تراویح میں جو پڑھنا ہے وہ ایک بار منہ پر پڑھ لیتا ہوں اور سیدھے مسلح پر کھڑے ہو کر جو سنانا ہے وہ سنا لیتا ہوں جبکہ بہت سے حفاظ صبح سے لے کر شام تک چھوٹا سا قرآن شریف اپنے جیب میں رکھ کر دور کرتے رہتے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ ان کا حفظ مرحلے تخزین پر نہیں پہنچا ان کی کوتا اور سستی کی وجہ سے تو ہر بار ہر ہر رمضان میں ان کو فکر ہوتی ہے اور بہت سے حفاظ کو دیکھا گیا کئی کئی سالوں تک ایک ہی پاؤ سنایا کرتے ہیں اور اگر وہ پاؤ بدلا جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا ہے میں کئی سال سے میرا معمول ہے ارے بھائی کہیں لکھا ہوا ہے آسمان سے کہیں کوئی کتاب نازل ہوئی اس میں لکھا ہے کہ یہ پاؤ آپ کا ہے اور پاؤ سے بڑھاتے بھی نہیں اور اگر خدا نخواستہ کسی پڑھنے کسی پڑھنے والے کو اریزہ لاحق ہو جائے بیمار پڑ جائے اور انہیں آوے تو وہ پاؤ کوئی سنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے اپنا ہی پاؤ یاد کیا ہوا ہوتا ہے اپنی چار رکعت کا یاد کر کر آتے بہت افسوس کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے صحیح تو یہ ہے کہ روزانہ سوا پارے کا دور کرو اپنا جو پڑھنے کا ہے وہ بھی اور دوسروں کا جو ہے وہ بھی روزانہ سوا پارے کا دور کرو خود منہ پر بھی پڑھ لو اور کسی کو سنا بھی دو اور اگر ضرورت پڑے تو دوسرے کی جگہ بھی سنا سکتے ہیں الغرض حفظ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس سلسلے میں سب سے جامع اور مفید کتاب جو ہے وہ شیخ یحیہ وسانی کی کتاب ہے جس کا عنوان ہے کئی فتح فغل الکریم عربی میں کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی حیدرآباد سے شائع ہو چکا ہے اس کتاب میں مصنف نے بیس سے زائد طریقے قرآن شریف یاد کرنے کے لکھے ہیں اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی کیا کیا طریقے ہیں قرآن یاد کرنے کے اس لئے کہ ہر ایک کی مصروفیت اور مشغولیت الگ الگ ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے سب کے لیے قرآن شریف کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے مشغول شخص کاروبار وغیرہ میں مشغول شخص یہ نہیں سمجھے کہ بھئی میرے لیے تو اوقات فارغ کرنا مشکل ہے میں کیسے قرآن کریم کا حافظ بن سکتا ہوں تو اس کتاب میں اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی بہت سارے طریقے لکھے ہیں اس طرح ہم اس طرح تم کام کرنے کے دوران قرآن کریم کے یاد کرنے کا کام بھی کر سکتے ہو اور الحمدللہ بہت سو نے اس کا تجربہ کیا اور وہ حافظ ہو گئے یا حافظ بن گئے رہ گئی بات کچے حفاظ کی جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن شریف یاد کرنے کے بعد اس کے دور کی طرف سے غفلت کرنے کی بنا پر یا اور کوئی وجہ سے اس کو بھلا دیا اور ان کا حفظ بہت کمزور ہو چکا ہے یا نصیب منسیہ ہو گیا اور وہ اب رمضان مبارک میں محراب سنانے کے بھی قابل نہ رہے ان حضرات کے لیے اپنے گم شدہ حفظ کو دوبارہ لوٹانے کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ہمت کر کر ازرنو یاد کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو ایک کورے حافظ کی مانند قرار دے کر ذہن سے ہر طرح کی مایوسی کے تصورات نکال دیں اور یہ جان لیں کہ اس سلسلے میں کوئی دعا اور وظیفہ کام نہیں دے گا بلکہ حفظ کا کام تو اس کے طریقے سے ہی ہوگا لہذا ان کو مایوسی سے نکل کر ہمت اور عظم مسم سے کام لینا ہوگا اور ایک منظم لائح عمل تیار کر کے اس کے مطابق بلا ناغا کام کرنا ہوگا جب کام شروع کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی اور خدا کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور یسر کا ظہور ہوگا ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ ایک چیز ایک بار یاد کر کر بھول جانے کے بعد اس کو دوبارہ یاد کرنا بالکل نئے حفظ کے آسان ہوتا ہے ایک مرتبہ ہم نے یاد کر لیا پھر بھول گئے تو یہ جو بھول گئے ہم اس کو دوبارہ لوٹانا اور دوبارہ اس کو پکا کرنا اور پختہ کرنا بنسبت نسبت بالکل نئے حفظ کرنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے اس لیے کہ پرانے حفظ کے نقوش نہایت ہلکے ہی صحیح یادداشت میں کہیں محفوظ ہوتے ہیں یادداشت کے خزانے میں کہیں کسی کونے میں محفوظ ہوتے ہیں ان کی آبیاری کرنے سے دوبارہ وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور یہ بات مجرب ہے الحمد بہت سے اس طرح کے حفاظ نے پختہ ارادہ کر کے ایک ترتیب بنائی اور تھوڑا تھوڑا کام شروع کر دیا تو دو تین سال میں وہ اپنے گمشدہ حفظ کو لوٹانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ان حضرات سے رجوع کر کر طریقہ معلوم کرنے سے کام میں آپ کو سہولت ہوگی اور زندہ نمونہ دیکھ کر ہمت بھی بندے گی اللہ تعالیٰ ان حفاظ کی مشکلات کو آسان فرمائے ان کی مدد کرے ان کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کے لیے حفظ کو پختہ کرنے کی سبیل ہموار کرے آج کے اس پروگرام کے واسطے سے مجھے امید ہے کہ ان پرانے حفاظ کو نیا حوصلہ ملے گا اور وہ ہمت کر کے اپنی اپنی ترتیب دوبارہ یاد کرنے کی بنائیں گے اور بہتر یہ ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر کرنے کے بجائے اجتماعی شکل میں ہو یعنی ہر ایک اپنا کوئی ساتھی منتخب کر لے جس کے ساتھ سننے سنانے کی ترتیب بنا لے آج کے پروگرام کے مرتب کرنے والے ذمہ داران اگر ان کی کوئی مناسب ترتیب بنا لے تو کام منظم طریقے سے ہوگا اور اجتماعیت کی برکت سے آسان بھی ہوگا یہاں آ کر پہلا مضمون پورا ہوا دوسرا آج کا جو مضمون ہے وہ متشابہات القرآن ہے الفاظ کرام کو پیش آنے والی دوسری دشواری آیات متشابہات ہیں ان سے مراد وہ آیات کاملہ یعنی تامہ یا اجزاء آیات آیات کے ٹکڑے یا حصے جو قرآن قریب میں مکرر آئے الفاظ کے اتفاق کے ساتھ آئے ہوں یا قدر اختلاف کے ساتھ جس میں یا جن میں تماثل کی وجہ سے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے تشابہ و لگ کر غلطی کے امکانات ہوتے ہیں متشہات میں وجہ اختلاف کئی ناؤ کا ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کہیں ہوتی ہے کوئی لفظ کسی آیت میں آگے آ رہا ہے کوئی لفظ وہی لفظ دوسری آیت میں اس کے بعد آ رہا ہے کہیں کمی زیادتی کا اختلاف ہوتا ہے کسی آیت میں کوئی لفظ کم ہے کسی میں زیادہ ہے اسی طرح الفاظ اور سیغوں کی تبدیلی بھی ایک طرح کا اختلاف ہوتا ہے اور عموماً جزء متماثل کے بعد اختلاف ہونا یعنی ایک ہی مضمون کی جو آیات ہوتی ہیں ان میں تو تقدیم و تاخیر کمی زیادتی اور تبدل الفاظ ہوتے ہیں لیکن بعد مرتبہ دو آیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں دونوں میں مضمون کا کوئی رابطہ اور کوئی جوڑ نہیں ہوتا ایک جیسی آیت ہوتی ہے مضمون الگ ہوتا ہے لیکن جہاں جزء متماثل ایک جیسا جو جز ہے ایک طرح کے جو الفاظ ہیں پورے ہوتے ہیں اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے وہاں پر حافظ کی غلطی جاتی ہے قرآن قریب میں متشابہات کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے قرآن قریب کی آیات چھ ہزار ہے متشابیہات آیا تقریباً بعض علماء نے شمار کیا کہ وہ دو ہزار کے قریب ہیں لیکن ہر حافظ کو ہر جگہ متشابہ نہیں لگتا کوئی حافظ ایسا نہیں ہے کہ دو ہزار آیات, آیات میں وہ غلطی کرے ہر جگہ غلطی کرے جہاں جہاں, غلطی جہاں ایسا نہیں ہوتا سب کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے متشابہات میں غلطی اکثر کلمات اور جملوں میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے ہوتی یا ایک موضع سے دوسرے موضع منتقل ہو جانے سے ہوتی ہے اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سورہ مرسلا جالل اور ہے تو اگر محادہ پڑھ لیا تو سوریہ نبا میں پہنچ گئے پھر سور نبا کے بعد نازعات ہے سوریہ نازعات میں اس کو پڑھ لیا تو سوریہ آبس میں چلے گئے پھر تکوی میں وہ عید البار سجرت ہے وہ افیرت تو سوریہ فطر میں پہنچ گئے اس طرح سے بہت جلدی سنانے والے کا دور ختم ہو جاتا ہے بعد طلبہ دور شروع کرتے تھوڑی دیر میں پورا ہو گیا لیک ایسا ہوا تو یہ انتقال کی وجہ سے ہوتا ہے متشابہ آیات میں ایک آیت سے دوسری آیت پر چھلانگ ماری الحمدللہ کافی فاصلہ وہ جلدی سے طے کر لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپس میں سنانے والے جو ہوں وہ بہت چوکن نہ رہ کر سنیں ایک دوسرے کی غلطی کو چھپا چھپانے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے استاذ کو بھی متنبع رہنا چاہیے جوڑیاں بنائی بنا جاوے اس میں ایک اچھا امانت دار اور متنبہ ہو چوکنا ہو کہ وہ برابر ہر غلطی کو بتاوے اور اچھی طرح سے سنے علماء نے متشابہات کے فن پر متعدد کتابیں مختلف طریقوں سے مرتب کی ہے عاجز نے اپنی کتاب الحفاظ الحفاق اعلی وقت العیات في الالفاظ میں ان کتابوں میں سے اکثر کتابوں کا مختصر یا مطول تعارف کرایا ہے اور ان کتابوں کے طریقے تصنیف اور منحج پر بھی روشنی ڈالی ہے ان کتابوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند وہ کتابیں ہیں جن میں متشابہات کے ساتھ ان کے ضوابط یعنی نشانیاں اور علامات ذکر کی گئی ہیں جیسے رموز المتشابہات قاری بندہ الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مجھے افسوس رہ گیا کہ میری قاری بندہ الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات نہیں ہو سکے کہ بہت قریب تھے اور اسی مہینے میں شعبان میں ان کا انتقال ہو گیا تقریباً سو یا سو سے زائد عمر انہوں نے پائی تحفہ حفاظ بھی ایک کتاب جو قاری رحیم بخش پانی پتی کی ہے اس میں بھی متشابہات کے ساتھ اس کی نشانیاں اور علامت ذکر کی گئی ہیں ان علامات کا اگر لحاظ رکھا جائے تو انسان ان متشابہات میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے اسی طرح ایک عربی میں کتاب ہے اور غبط وہ شیخ فواز حنین صاحب کی ہے متشرابہات کے جو ضوابط اور جو نشانیاں اور علامت علامات بتائی جائیں گی ابھی یا جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ صرف پختہ حفاظ کے لیے ہے آپ لوگوں کو تعجب ہوگا یہ پختہ حافظ اس کے لیے نشانیاں اور علامت کی ضرورت ہے یہ ضرور اسی کے لیے تو ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ اس کی غلطی بہت کم جاتی ہے صرف متشابہ آیات میں اس کی غلطی جاتی ہے جو کچا حافظ ہو تو اس کا پورا ہی قرآن متشابہ ہوگا اس کو تو کہیں بھی غلطی جا سکتی ہے تو اس کو ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ قرآن کریم تو یاد نہیں ہے اب نشانیاں یاد کرنے کا الگ سے کام کرنا تو نشانی بھی یاد نہیں رہے گی تو یہ جو نشانیاں بتائی جائیں گی متشابہات کی وہ پختہ حافظوں کے لیے ہے اور انہوں کو انہیں کو فائدہ دے سکتی ہے جو کچے حفاظ ہیں ان کے لیے تو مزید الجھنوں کا باعث بن سکتی ہے ان کے لیے تو حفظ کو پختہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے جیسا کہ ایک شخص کے تین چشمے تھے اس کو پوچھا گیا کہ تین چشمے کیوں تو کہ ایک قریب کا ہے اور ایک دور کا ہے کیا تیسرا کیا کہا کہ دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو ایسا نہ ہو تو یہ چند ضوابط نشانی علامت کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں جن کے ذریعے متشابہات میں غلطی واقع ہونے سے بچا جا سکتا ہے ہر نشانی کے ساتھ جو مثالیں قرآن آیات کی ذکر کی جائے گی ان کو کسی دوسرے طریقے سے بھی منضبط کر سکتے ہیں یعنی جو قرآن مثالیں ابھی دی جائیں گی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان وہی نشانی وہی علامت کے ذریعے اس آیت کو منضبط کرے اور یاد کرے اور اپنے آپ کو اس میں غلطی کرنے سے محفوظ کرے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اور کوئی دوسری نشانی ہو تو نشانیاں مذکورہ ضوابط میں یہ بھی ایک دوسری بات ہے یہ جو نشانیاں بتائی جاتی ہے ضوابط اور نشانیاں ان میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک اپنے لیے کوئی نشانی مقرر کر سکتا ہے تو چلیے اب ہم متشابہات کی جو علامات اور نشانیاں ہیں اس کی طرف جائیں پہلی جو نشانی ہے ترتیب حروف تہجی نورانی قاعدے میں جو پہلی تختی ہے مفرد حروف کی الف با تاثا جم ہا تک یہ جو حروف کی ترتیب ہے ہر ہر ایک کو یاد ہوتی ہے کہ بھائی الف کے بعد ہے با کے بعد تا ہے تا کے بعد تا ہے جیم کے بعد حا ہے دال کے بعد ڈالے تو یہ ترتیب کو ایک نشانی اور ایک علامت اور ایک ضابطے کے طور پر استعمال کر کر آیات مشا آیات کو منضبط کرنا کہ کون سا یا کون سی آیت پہلے آ رہی ہے کون سی آیت بعد میں آ رہی ہے مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے دوسرے پارے میں یہ آیت آ رہی ہے فهم لا یہاں پر لا یور پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں لا یاقیلون ہے بعض طلبا یا بعض حفاظ اس میں غلطی کرتے ہیں یرجعون کی جگہ یقیلون پڑھ دیتے ہیں تو یہ کیسے یاد رکھنا تو آپ غور کریں کہ یرجعون اور یا یہاں پر تشابہ لگتا ہے تو یرجعون میں اور یقلون میں پہلا جو حرف ہے وہ یا ہے یر اور یا اور دوسرا حرف پہلی آیت میں را ہے یرجعون اور دوسری آیت میں یا عین آئین ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تختی میں را پہلے آتی ہے اور عین بعد میں ہے تو یرجعون والی آیت پہلے پڑھنی ہے اور یعقلون والی آیت بعد میں پڑھنی ہے یہ سمجھ میں آگیا قولو بل نتبعو ما الفینا علیہ آبائنا سورہ بقرہ میں اور سورہ لقمان میں ہے قولو بل نتبعو ما وجدنا علیہ آبائنا ما الفینا اور ما وجدنا اس میں غلطی جانے کا امکان ہے تو ما کے بعد پہلے پہلی آیت میں الفینا حمزے سے شروع ہو رہی ہے یا لفظ شروع ہو رہا ہے الفینا اور دوسری آیت میں ما وجدنا جدنا واؤ والا اور حمزہ یا الف پہلے آتی ہے اور واؤ بعد میں آتا ہے ولفت ن تو اشد من القتل شر بقرہ اور بعد میں ولفت ن اکبر من القتل اشد اور اکبر میں اگر تشابہ لگتا ہو تو یہ نشانی یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں میں حمزے کے بعد شین ہے اور اکبروں میں کاف ہے اور شین تختی میں پہلے آتی ہے اور کاف باد میں ہے تو اشد من القتل پہلے آئے گا اور ولفتن تو اکبر من القتل قتل سور میں بعد میں آتا ہے اسی طرح لم یقون اللہ فرحم وم صبیلہ اور پھر آگے آتا ہے سبیلا اور طریقہ میں تشابہ لگتا ہے تو اس نشانی کے ذریعے یعنی حروف تہجی کی جو ترتیب ہے اس کو استعمال کر کر ہم ذہن میں یہ بات بٹھا سکتے ہیں کہ بھائی سبیلا میں سین سے شروع ہو رہا ہے لفظ اور طریقہ میں قا سے شروع ہو رہا ہے اور سین تختی میں پہلے آتی ہے طا بعد میں ہے لاجر میں فل في ہوم الخر یہ سورہ ہُد میں ہے اور سورہ نحل میں, میں تشاب ہو لگتا ہے تو یہی نشانی ہم استعمال کر سکتے اخذہ ہے اخ اور خام خاسرون خاسرون ہے خا میں خاسرون خاصرون میں خواہ ہے اور خا آتا ہے الف کے بعد تو اخسرون سورہ ہود میں ہے اور سور نحل میں خاصرون ہے فا بہم سئی آ تما یہ سور نحل میں ہے اور سور ظمر میں ہے فا بہوم سئی آ تما اور کسبو میں اگر تشابہ لگتا ہے تو حروف تہجی کی جو ترتیب ہے اس کی نشانی استعمال کر کر ہم اس کو منضبط کر سکتے ہیں امیلو عین پہلے ہے قصبو میں کاف تو کاف بعد میں ہے اسی طرح وہ خیر اور خیر المردا سور کہف میں عملہ ہے اور سور مریم میں مردہ ہے عملہ میں آ الف ہے اور مردہ میں میم ہے اور الف پہلے آتی ہے میم بعد میں اس طرح سے بہت ساری ہے بہت ساری آیات اور بہت ساری مثالیں ہیں وقت کی کے تنگ ہے تو دوسری نشانی ہے زیادتی لمبی صورت میں یہ ایک نشانی ہے دو آیتوں میں اگر اختلاف کمی زیادتی کا ہو کسی آیت میں کوئی لفظ کم ہے اور دوسری آیت میں اس کے مشابہ جو آیت ہے اس میں وہ لفظ کوئی لفظ زائد ہے تو کیسے ہم یاد رکھیں کہ بھئی کون سی آیت میں لفظ زائد ہے اور کون سی آیت میں لفظ کم ہے تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے کہ زیادتی لمبی صورت کے ساتھ جوڑ دیں یہ دیکھیں کہ بھئی یہ دو آیتوں میں کون سی صورت لمبی ہے ہو سکتا ہے کہ جو زیادتی ہے وہ لمبی صورت میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لمبی صورت میں اس میں زیادتی ہوگی مثلا مثلاً فصورت مفلی ہی یہ سور بقرہ میں ہے اور سوریہ یونس میں ہے فتو بسورتم مفلی سور بقرہ میں من زائد ہے اور سوریہ یونس میں من نہیں ہے اب کمی زیادتی کا تشابہ ہو لگتا ہے تو یہ نشانی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ زیادتی لمبی صورت میں سوریہ بقرہ سوریہ یونس کے مقابلے میں کافی لمبی ہے تو لمبی صورت میں من ہوگا اور سورہ یونس میں من نہیں ہے وہ یا اگم اسکن سوریہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں و یا آگم مسکن وہاں پر کل نہیں ہے یہی نشانی ہم استعمال کر کر ذہن میں بٹھا لیں کہ جو لمبی صورت ہے بڑی صورت ہے یعنی اس میں کل ہے اور چھوٹی صورت اعراف سورہ بقرہ کے مقابلے میں اس میں قلنا نہیں ہے بلّور من بقر میں اور سور طلاق میں یو مین سور بقرہ میں من کا نا من کم یو مین تو من کم کی زیادتی سور بقرہ میں ظاہر ہے سورہ بقرا اور سور طلاق دونوں کا تو کوئی مکارانہ نہیں ہے سورہ بقرہ اس کے مقابلے میں لمبی ہے تو منکم جو زائد وہ ہم کو سورہ بقرہ میں پڑھنا ہے سورہ اعل عمران میں ہے اور سورہ انفال میں اللہ بشرا ولی تکم لکم نہیں ہے سورہ انفال میں یہ اسے ہم یاد رکھیں کہ لکم کہاں ہے سوریہ عمران میں ہے کہ میں تو یہی نشانی استعمال کرے في الطويلة جو سورت لمبی ها بڑی ها اس زیادتی ہے بڑی ہے اللا اور سور امفال میں اللہ بشر ان بہلوب کم ان کا نفاشن و مکتم سورسا میں ہے اور سور بنی اسرائیل میں ہے کا نفا حشتاً وسا وہاں پر و نہیں ہے یہ کیسے یاد رکھیں یہی نشانی ہے سورہ نساء سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بڑی ہے تو وہاں پر زیادتی ہوگی وہی تو اللہ من کم فعلا اکہم اقوال یا سور طوبا میں ہے اور سورہ ممتحنہ میں و من اکہوم والمون ہے وہاں پر منکم نہیں ہے یہ کیسے یاد رکھیں یہی نشانی ہے کہ جو سورت لمبی ہے یعنی سور توبہ وہاں پر منکم کی زیادتی ہے اور جو مختصر اور چھوٹی صورت ہے سورة سورة اس میں منکم نہیں ہے ایک نشانی ہے اور ایک نشانی زیادتی کا متعلق زیادت بعد والی آیت میں دو آیتیں متشابہ ہیں آگے پیچھے آ رہی ہیں دو سورتوں میں آ رہی ہیں تو ہم یہ نشانی رکھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلی آیت میں زیادتی نہیں ہے اور بعد والی میں زیادتی ہے بھئی ایک چیز پہلے آ... کم ہوتی ہے پھر وہ آگے بڑھتی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے ایک منطقی بات ہے جس ہماری عمر بڑھ رہی ہے چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے تو اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ زیادتی بعد والی آیت میں کیونکہ وہ آگے آ رہی ہے مثلا مثلاً بشرما سورہ شعا آیت نمبر 154 اور اسی سورت میں آگے دوسری آیت ہے وم انت اللہ بشروما ایک 186 پر یہ آیت ہے تو پہلی آیت میں واؤ نہیں ہے م انت اللہ اور دوسری میں ہے وم انت واؤ ہے ٹھیک اسے یاد رکھنا سورہ شعرا ویسے بھی بہت سے طلباء کو مشکل لگتی ہے حالانکہ بہت آسان ہے وہ اس سے کہ جہاں خصص ہے ایک طرح کی آیت آتی ہے اور قصے کہانی ویسے بھی انسان کو یاد رہتی ہے کیا ہوا کیا ہوا فرعون کے ساتھ کیا ہوا فلانے کے ساتھ کیا ہوا تو یاد رکھنے کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں پڑھنا آسان ہوتا ہے تو یہ نشانی رکھ سکتے ہیں کہ ما انت پہلی ہے تو اس میں زیادتی نہیں ہے زیادتی بعد والے آیت میں ہے وطن جب اور وطن ہیط مین الجب البوتہ وطن الجبال الجبالبوتا سور آراف میں اور بعد والی آیت جو سور شعرا میں وطن ہیتون من الجبال وہاں پر بن زاہد ہے تو یہ نشانی رکھیں کہ زیادتی بعد والی آیت میں الف میں یم من الله سیر سور مع میں اور سور فتح میں ہے الف میں یم لک القُم مین اللّہ سیل یاد رکھیں تو زیادتی بعد والی آیت میں معیدہ پہلے ہے فتح بعد میں ہے وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّعَ سورة توبہ میں ہے اور سورہ ہود میں ولا تَضُرُّو نَهُ شَيَّعَ زیادتی بعد والی آیت میں نون زائد ہے اسی طرح فأسر بأہلک بقطع من الليل ولا يَلْتَفِتْ منكم أَحَدٌ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ یہاں پر وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ سورہ ہود میں نہیں ہے اور سورہ حجر میں ہے وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِطُطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ زَادَهِ دونوں آیتوں کے مقابلے میں تو کیسے یاد رکھیں تو یہ نشانی ہے زیادتی بعد والی آیت میں ایک اور نشانی ہے سورت کے نام سے متشابہ کو جورنا اور اس کے دو طریقے ایک تو سورت کے نام کے پہلے حرف کی حرکت سے ج سورت کے نام کے پہلے حرف کی حرکت سے متشابہ کو جوڑنا مثلاً ف ان لہنا سوربہ میں ہے اور نہیں سوربہ میں فن لہونا رو جہنم اور سور جن میں ہے فن لہونا رو جہنم فن اور ف کہاں پر حمزہ حمزے پر زبر کہاں زیر ہے یاد نہیں رہتا انسان کو تو سورت کے نام میں غور کرے توبا تا،, تا پر زبر ہے اور جن جن جیم کے نیچے زیر ہے تو یہ نشانے بٹھا لیں کہ توبہ میں تا اوپر زبر ہے تو وہاں پر فَن زبر سے ہے اور سور جن میں جیم کے نیچے زیر ہے تو وہاں پر فن لہو نار جہنم وکذالک کرو ربک وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ وم کے اوپر پیش ہے اور نیامت نِعْمَتَهُ میم پر زبر ہے اسے یاد رکھیں تو سورت کے نام میں غور کریں یوسف یا پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے تو وہ یوتیم اور وہ فتح ہے فتح فا کے اوپر زبر ہے تو وہ یوتیم میں اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے یوں سمجھتا ہے کہ فتح کے فا پر زبر ہے تو وہ یتما آیا اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے تو ہم صرف نشانی کے طور پر ہمارے ذہن میں رکھ رہے ہیں معنوی یا لفظی یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں ہے اللہ مؤنل اولا واما انح نبی معدبین سر صافات میں اور اللہ مؤتونل اولا وما انح نبی منشرین دخان میں ہے اور مؤتنا ایک میں تاکہ اوپر پیش ہے ایک میں زبر ہے تو کیسے یاد رکھیں سورت کے نام سے نشانی ہم منظبت ذریعے منظبط کر سکتے ہیں سو سو سات کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر موتت نہ ہوگا اور دخان کی دال پر دال ہے تو وہاں پر اللہ مئو تونل اولا پڑنا ہے ایک دوسرا طریقہ سورت کے نام سے جوڑنے کا وہ یہ ہے کہ سورت کے کسی بھی نام کے کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑ دے بسہ جو بہی بہندوربی کم سورہ بقرہ میں اور سورہ عمران میں لوہا جو کم این دور وہاں پر بہی نہیں ہے اگر یہ بیہی پریشان کرتا ہے بہی سور بقرہ میں پڑھنا ہے کہ سوریہ عمران میں پڑھنا ہے تو بہی با با سور بقرا تو بقرہ کی با سے بیہی کو جوڑ دو ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ بہی بقرہ میں پڑھنا ہے اور سوریہ عالیہ عمران میں اہل عمران میں کوئی با نہیں ہے تو وہاں پر بہی بھی نہیں ہے فم سہوبی وجوہ کم و عیدی کم منہ سور معا میں ہے اور سورہ نسا میں اس سے پہلے فم سہوبی وجوہ کم و عیدی کم وہاں پر مینہ نہیں ہے اب یہ پریشان کرتا ہے مینہ کہاں ہے تو مینہ میں میم جو ہے اس کو معیدہ سے جوڑ دے مائدہ تو مائدہ میں مینہ ہے اور نسا میں نام میں کئی میم نہیں ہے تو وہاں پر منہو نہیں پڑھنا ہے غرب بکل غنی عدالرحمہ انعام میں ہے اور غرب بقل غفور ادالرحمہ سور کا میں ہے غنی کہاں ہے غفور کہاں ہے اس کو جوڑنے کے لیے سورت کے نام میں اگر غور کریں تو انعام اور غنی یہ لفظ میں جو اشکال ہو رہا ہے غنی میں اور غفور تو غنی کو انعام کے نون سے جوڑ دے انعام نون, نون ہے سورت کے نام میں تو ورب و غنی ہم کو سورہ نعم میں پڑھنا ہے اور ربک و کل غفور سور میں کدا علی کا یک قلوب القافرین اور کدا علی کا قلوب الماتدین اس میں بھی بہت سے مرتبہ غلطی جاتی ہے یک الله اللہ ہے کہ نق ہے تو یک سورہ اعراف میں ہے اور كذلك کا نق قلوب علمات دین یونس میں فما ہیں کہ نق باحو یونس کے نون سے جوڑ دیا جاوے کدالی کا حق کل على و رب اور فسق و مومن میں ہے الدین کفرو فسق اور کفرو میں تشابہ لگتا ہے تو فسقو کی سین جو ہے وہ یونس کی سین سے جوڑ دو تو فسقو کدا لزی نلل کافری نما کن واملون اور کدا لِکھینصرفی نما کان تو مصرفین کی سین کو یونس کے ساتھ جوڑ دو یونس کی سین کے ساتھ اور سورہ نعام میں کدا لکھوی نلل کافرین پڑھنا ہے ایک اور نشانی ہے سورت کے آغاز سے جوڑنا مثلاً ان هذا القرآن یہ دلّی ہی اقوام وہی ابشع المغمن بنی میں ہے اور آگے جو سورت ہے سورہ کہب اس میں وہ یوبشر المین ہے شروع کی راہ پر پہلی آیت میں پیش ہے اور دوسری آیت میں زبر ہے یہاں پر غلطی ہوتی ہے تو اس کو آغاز سورج سے جوڑ دیں سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی اللہ حلی سے صبح سین پر پیش ہے اور سورہ کہف شروع ہو رہے الحمد للہ پہلا حرف جو ہے وہ زبر والا ہے تو جہاں سورج پیش سے شروع ہوتی ہے وہاں پر یوبش شروع پڑھنا ہے جہاں صورت زبر سے ہے وہاں پر وہی بشرہ پڑھنا ہے ایک دوسری نشانی یا ایک دوسری مثال لا فیھا غول و لا هم عنها ينزفون ينزفون ز کے اوپر زبر ہے اور لا یصدعون عنها ولا ينزفون سورہ واقعہ میں ہے یہاں پر بھی اگر صورت کے آغاز پر اگر ہم غور کریں تو سورہ صافات شروع ہو رہی وصافا سے واو کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر ينزفون پڑھیں اور سورہ واقعہ اذا وقعت اذا دیکھو زیر سے شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر لا يصدعون عنہ ولا ينزفون ایک اور نشانی ہے آیت کے کسی لفظ کے ساتھ جورنا آیت کے اندر ہی کسی لفظ کے ساتھ اس مشابہ کو جورنا مثلا فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ یہ سورہ حود میں دو مرتبہ آیا اور سورہ اعراف میں ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين غلطی جاتی ہے تو دیا ریم کو کیسے یاد رکھیں تو لفظ سیاح آپ کو اس آیت میں ملے گا جہاں بھی دیا تو سیاح اس آیت میں ہوگا تو سیاح دیکھو سیاح میں یا ہے تو بحفی دیا رحم آنکھ بند کر کر پڑھ لو اگر سیاح منہ پر آ گیا تو آگے دیا رحم ہی ہوگا اور رجفا کے لیے کوئی نشانی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اسی طرح لَا يَعْلَمَ بعد علم علم سورہ نحل میں ہے لَا من بعد علم بعد علم اور مِن بَعْد عِلْمِ تو اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ حج میں جو آیت ہے اس میں بار بار من من کا لفظ آ, آ رہا ہے کئی نہ خلق نا کومن تو ربن من ثم من, من عالق تو من من من وہاں پر کثرت سے آ رہا ہے تو وہاں پر لکیلا عالم من بعد علم سیاح ہے اور سور نحل کے آیت میں من اس طرح مقرر نہیں آیا تو وہاں پر رکیلا بعد علم سیاح ایک بہت اچھی نشانی ہے وہ ہے واؤ فا سے پہلے واؤ فا سے پہلے یعنی دو آیتوں میں اگر پشاب واؤ اور فاقہ ہے تو یہ دھیان میں رکھیں کہ واؤ پہلے آئے گا اور فا میں آئے گا مثلاً اسکن انت وزوجک تو نشانی کیا ہے بھائی واؤ فا سے پہلے اس سور بکرا میں واو پڑھنا ہے اور سور آراف میں فا ہے دوسری ایک مثال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا اور فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما اوتيتم بهله فما اوتيتم بعدمه آيات آيكي آيات بعد میں یہی نشانی یاد رکھنی ہے کہ واو والی ایت پہلے ائے گی اور فا والی بعد کی صورت میں آئے گی و بينهم اور فتق قطعوا امرهم بينهم سورہ بیام میں و تقطعوا اور سورہ مومنون میں فتق قطعو یہی نشانی فاس پہلے فاس پہلے ایک اخری مثال واقبل بعضهم على بعض يتسالون سورہ صافات میں اور بعد آ رہی ہے یہ ایت فاقبل بعضهم واو فاس پہلے بعد میں ایک دوسری نشانی نام اس نشانی کے موجد رہبر متشابات ہیں مولانا محمد عیاض اشاعتی جو جامعہ اشاعت العلوم مکل کنواں میں شعبۂ تحفیظ کے ہیں انہوں نے مستقل اس نشانی پر پوری کتاب مرتب کی ہے یعنی آروں کے ناموں سے متشابہ آیات کو جوڑنا تو انہوں نے بہت ساری مثالیں ہر پارے میں ذکر کی ہے چند مثالیں اول امت اور پھر آگے ہے اور احمن امتقل کیسے یاد رکھے تو یوں کہہ رہے کہ سیقول میں قاف ہے یعنی لل کی آیس سیعقول کے پارے میں ہے اور سیعقول میں قاف ہے تو لقل میں قاف ہے اور لمن و عیدم میں ہے وہ عیدمی کے پارے میں تو اذا سمعوں میں عین ہے تو وہاں پر لا یعلمون ہے قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُون وَلَمْ يَمْسَسْنِ بشر اور سورہ مریم میں ہے قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ ایک میں ربی زائد ہے اور ایک میں ربی نہیں ہے تو یہ ربی کے اسے یاد رکھنا تو کہا ہے کہ تلکہ رسل پارے کا جو نام ہے اس میں راہ ہے تو قالت کے بعد را پڑھو جسے سورہ عالیہ عمران میں پڑھنا شروع کرو تو یاد رکھو کہ یہ دل کر رسول کا پارہ ہے تو یہاں پر قالت رب بھی پڑھنا ہے اور سورہ مریم کا جو پارا ہے وہ قال علم سے شروع ہوتا وہاں پر راہ نہیں ہے تو وہاں پر قالت ان پڑھنا ہے اسی طرح لن انجان منہا دہی لنکون کرین ان لن من هذه منہا من لنکون ان جانا اور انجئی لین انجانا میں ہے اور لین انجئی تنا یا ہے نشانی آپ کو سمجھ میں آ گئی میں تا ہے تو انجئی تنا وہاں پر پڑھنا ہے ایک آخری نشانی مفردات القرآن یہ بہت اہم نشانی ہے مفرد القرآن کے معنی کیا ہیں یعنی ایک جیسی چند آیات آئیں ایک طرح کی آیات ہوں اور ان میں سے پھر ایک آیت الگ ہو اس میں کوئی لفظ یا کوئی عبارت کوئی جملہ ایک دم الگ ہو تقدیم, تقدیم تاخیر کے اعتبار سے یا کمی زیادتی کے اعتبار سے تو یہ آیت جو الگ چل رہی ہے اپنی جیسی آیتوں کے مقابلے میں اس کو مفردات اور قرآن کہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس الگ آیت کو ذہن میں رکھو تو باقی آیات کا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا آپ کو ایک ہی آیت یاد رکھنی ہے کہ وہاں پر صرف اس طرح ہے باقی آیت تو نارمل ہے یعنی جو عام عبارت ہے وہ بس یا سبد و ربکو قرآن میں کہیں بھی عربد ربکم نہیں ہے اکثر قرآن میں کیا آتا ہے یا ایوہن ستق تو اگر یہ یاد رکھیں کہ تمام آیات اس جیسی جو ہے اس میں ایک ہی مرتبہ اور ابو دو تو باقی آیات میں اتقو ربکم ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ سکتے ہیں ماں تبدون وما کن تم تک تم یہ سور بقرا میں ہے اور اس کے مقابلے میں سورہ مائیدا اور سور نورم ہے ماں تبدون وما تک تموں اما کن تم نہیں ہے وہاں پر ماں تبدون اما کن تم صرف سورہ بقرا میں اور معدا اور نور میں کن نہیں ہے تو سورہ بقرہ کا یاد رکھو کہ کنتم صرف سورہ بقرہ میں ہے تو وہ دو جو موضع ہیں وہاں پر آسانی سے آپ بغیر کنتم کے پڑھیں گے اسی طرح فلا یخفف عنہم العذاب ولاحم یون سرون سور بقرا میں ایک ہی مرتبہ آیا اور اس کے مقابلے میں تین مرتبہ قرآن کریم ولا غرون یون غرون تو یون سرون ایک ہی مرتبہ ہے آیا حالانکہ آیات جیسی ہے فلاح یوخان ہوم یوم سرون فلاح یوحب ففان غرون تو آیات میں تمافل اور تشابو ہے لیکن سورہ بقرہ کی آیت الگ چل رہی ہے ولاحم یون سورون ہے تو یون سرون یاد رکھیں گے تو تین مرتبہ جو یون غرون ہے وہ آسانی سے ہم پڑھ سکیں گے ایک اور نشانی وما اہل ایک مثال وما پہلے ہے اور تین آیات میں بھی بعد میں ہیں اما اہل اللہ ہی یہ سورہ معدہ میں سورہ نام میں اور سورہ نحل میں ہے تو یہ یاد رکھو کہ صرف سورہ بقرہ میں بھی پہلے ہے تو باقی تین آیات ہیں اس میں ہم بلا جھجک کے آسانی سے پڑھ پائیں گے بہت ساری مثالیں ہیں مفردات القرآن کی میں نے اعنت الحفاظ جو مرتب کی ہے اس میں تقریباً تین سو سے زائد اس کی مثالیں مفردات اور کی ذکر کی ہیں اس پہ جہاں جہاں جہاں جہاں جس کو اشکال لگتا ہو وہ دیکھ لے بھائی مجھے فلانی آیت تشابہ لگتا ہے تو اسی وقت کھول کر دیکھ لیو کہ اس کی کوئی نشانی ہے اس کو محفوظ کر لے اس سے فائدہ ہوگا آخری پڑھ لوں ان نشانیوں کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں ان میں بعض کا تعلق عربی زبان جاننے سے یا فہم معنی سے ہے بعض حضرات نے متشابہات کو اشعار کے ذریعے بھی مضبط کیا ہے ایک مفید طریقہ یہ بھی ہے کہ براہ راست قرآن شریف کے حاشیے پر متشابہ جگہ کے بالمقابل اس کی تفصیلات درج کی جائیں اس طرح کے دو قرآن کریم ہمارے ہاں معروف ہیں ایک القرآن الکریم مالمتشہ بہت قاری عبدالحلیم چشتی صاحب کا ہے اور دوسرا قاری مفید الاسلام ترک سر مدرس ہیں انہوں نے بھی قرآن قریب مع المتشابہات ابھی قریب مرتب کیا ہے یہ دونوں قرآن کیونکہ جہاں آیت متشاب ہے اسی کے مقابلے میں حاشیہ پر اس کا لکھ دیا ہے کہ اس طرح کی آیات کون سی کون سی صورت میں ہے تو میں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے ہم متشابہات کی آیات کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اور بہت سی جگہ پر ضوابط بھی مذکور ہیں تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں العموم متشابہات کے جو ضوابط اور علامات ہیں وہ ایک وقتی علاج ہے ورنہ اصل تو کثرت سے دور کرنا اور سننے سنانے کی ترتیب بنانا ہی لازم پکڑ لینا چاہیے اس کے بغیر حفاظ کے لیے کوئی چار کار نہیں تندرستی آپ کئی کئی کتابوں کا خلاصہ اور ایک ہمارے سامنے آیا ہے میں اکثر اکثر الکثر حصہ سنا دل میں یہ خیال آئے یہ بھی قرآن का کا ایک है ہے اس کا حل یہ بھی ایک ہے میں تو شیخ کا یہ مخالف اردو زبان میں بھی اور گجراتی میں بھی انتر کر کے شائع ہو جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور جہاں جہاں حش کی زلزلہ وہاں اس کو پہنچا دیا جائے ساتھی رہے کے رام اس مقالے کو درست پڑھا کئی اچھا میں آسانی کا اس کو ذریعہ بنا کر ایک درخواست مغرب کے بعد کی مجھے میں مجھے اہم رات جھک گئے تھے اس کا مذاکرہ کرنا تھا داڑھی کے گاڑی ایک مشت کے وقتر اور مشت کا مطلب یہ ہو گیا ہے اس کے وقت ضروری ہے ہمارے کچھ الفاظ رجب کا مہینہ آتا ہے تو گاڑی بڑھانا شروع کرتے ہیں اور ستائیس کو ختم ہوتے ہی گاڑی کو بھی ختم کرنا شروع کرتے ہیں یہ شرائم بالکل غلط طریقہ ہے के सामने ये आया कि इसकी उफास में करते हैं और फिर इस का शवाल तोफा उसी वक्त पर मोतर होगी जब आप दाढ़ी शरीरिकार के ऊपर रख ले बा के शायब थे अल्लाह के सामनेकाव उसके बाद एक मुत जब मुकम्मल हो जाएगी तभी आपकी तोबा तोबा कर साल भर कतल होता रहा और फिर रखना शुरू की और कुछ इकदार में आकर मुश्त नहीं पहुँच सकी तो उसके लिए तरावी न पढ़ाना है और तरावी न पढ़ाना है پندرہ لوگوں کی نماز میں خرابی آئے گی جب آپ کی گاڑی ایک مشکل مکمل ہو جائے اسی وقت کے اوپر آپ ترابی پڑھائیں گے رجب شاہ رکھ کر کے کچھ بڑھ جائے کچھ داری نظر آنے لگے اس طرح کل نہ کرے یہ غیر مسلموں میں تہوار آتا ہے سر کا مہینہ اس میں وہ لوگ کی گاڑی وغیرہ منگوانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس اکابل تو اس طرح کے حافظوں کی تابع کرتے ہیں یہ ہرگیز مناسب طرزِ عمل نہیں ہے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا اس سلسلے میں سچی پکی دھوبا کرنے اور مکمل ایک مشکل رکھنے کا اہتمام کریں اور اس کو ہمیشہ کے لیے رکھے بلکہ بعض اکابل تو یہ فرماتے ہیں اس طرح تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بڑھانا شروع کر دی اب ان کے پیچھے ہم قرآن ہر کس دیں اس سے بہتر تو منتقل کے پیچھے ہم علم طرح سے یا جو ان کو یاد ہو اس کے کم پڑھ لیں گے یہ افضل ہوگا ہے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گاڑی کے سلسلے میں جو غلطی ہے احتیاطی ہے اس سے توبہ کی تو مکمل گاڑی کا دا آپ ذرا اہتمام کریں ایک اور بات ہے کہ بہت سے ہمارے محتاط تخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے پینٹ آرٹی شا اور بعض جو لنگی پہننے کے آگے وہ تخنوں سے نیچے تک لٹکا کر کے آتے ہیں اور کچھ یہ ہی کرتے ہیں کہ کئی بار موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہیلا ہے اس سے کام بننے والا نہیں ہے عربی جوتا ہو لنگی ہو اظہار ہو پینٹ ہو ہر ایک کا یکساں مسئلہ ہے کہ تخنے سے نیچے نہ رہے اس کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھے اللہ اللہ دو باتیں مجھے بھی عرض کرنی ہے ایک تو میری جو کتاب ہے الحفاف مفتی ابراہیم علیانی صاحب زیدہ مجدہم نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وہ اس کا ترجمہ کرنے کا کام انجام دیں گے اور دوسری بات میری تمنا ہے کہ متشابہات اور پر بھی مسابقہ ہونا چاہیے ریمانہ ہم متشابہات کی ایک مقدار نصاب کے طور پر طے کر لیں اور طلباء کو یاد کرنے کے لیے دے دیں اور اسی میں سے پھر سوالات تیار کر کر مسابقہ رکھا جائے تو اس طرح سے متشابہات یاد کرنے کا ان کے ضوابط وغیرہ اور علامات یاد کرنے کے ایک سلسلہ شروع ہوگا اور اس کی وجہ سے حفاظ کرام کو بھی اپنے حفظ کو پختہ کرنے اور اس کو منضبط کرنے کا ایک راستہ ملے گا اللہ علم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا ربنک الحمدک ما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله دكه وجله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أولي سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أولي سيدنا إبراهيم إنك حميد وجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أولي سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمدٍ كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صلِّ وسلِّم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولأساتذتنا ومربينا ومحسينا ومتعلقين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليه وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسنا وعلمنا منه ما جهلا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم انفعنا, اللهم انفعنا وارفعنا وانفحنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا وانفحنا بالقرآن العظيم وجعلوا حجة لنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أكرم الأكرمين اللهم اصلح حالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الأرض في كل مكان يا اكرم الاكرمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا يا قوي يا عزيز اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا اكرم الاكرمين اللهم وعليك بأعدائك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مختدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم بلغنا رمضان في خير ويسر وعافية وارزقنا صيامه وقيامه على خير وجه يا أكرم الأكرمين اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا رمضان لنا وتقبله منا وتسلمه منا متقبلا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين مخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين وفك أسرانا وأسر المأسورين من إخوان المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا رحمة الله